تبت ادا ابی لہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے میں اُن اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی ذَاتَ ہب وہ بھڑکتے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا تم اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی فی جی اپنی گردن میں مونج کے رس سے لیے ہوئے